فرماتے ہیں نبی علیہ السلات وسلم وہ فضل على العابد كفضل القمر البدر على لط البرقب فرمایا وہ مسلمان جس کے پاس دین کا علم ہے قرآن کا علم ہے نبی علیہ السلام کی صحیح عادیث کا علم ہے یہ آدمی عام عبادت گزار سے بہت افضل ہے بہت بہتر ہے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 اور عبادت گزار نفل پڑے گا کس کو فائدہ ہے جی صرف اپنی ذات کو بس کسی اور کو نہیں اور جو نفل پڑے ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں کیوں خطرے میں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے صحیح پڑھے ہیں کہ غلط پڑے ہیں اور عالم دین جو دو رکھتے پڑھے گا ستھری پڑے گا نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق پڑے گا اس کو پتہ ہوگا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 اس کو پتا ہوگا یہ مردوں اور عورتوں کے بارے میں جو کہا گیا کہ ان کے سجدے میں فرق ہے یہ فرق کس حدیث میں آیا ہے کس حدیث میں آیا ہے یہ فرق وہ معلوم کرے گا معلومات لے گا یہ نہیں کہ بولوی کہتے ہیں علماء کہتے ہیں نہیں کس حدیث میں آیا ہے تو یہ فرق ہے میرے بھائیوں اس شخص میں جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے کتابیں کئی لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں مجھے پتا ہے آپ میں صرف کئی لوگوں نے کتابیں دین کی پڑھی ہوں گی نماز کی بھی پڑھی ہوگی لیکن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 کہ دین کا علم لینے والے قرآن و حدیث سیکھنے والے عام لوگ نہیں ہیں یہ امبیا کلام علیہ مسلاۃ اسلام کے وارث ہیں کن کے وارث ہیں انبیاء کے وارس آپ تو اپنے باپ کے وارث ہیں نا اور علماء کس کے وارث ہیں انبیاء کے وارس اللہ اکبر کتنی عظیم وراثت ہے کتنے عظیم لوگوں کے وارث ہیں فرمایا علماء انبیاء کے وارس ہیں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 قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق نے فرمائے